اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قومرین فل سرون فرا کم المدی کم البیلا روشید اے میری قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے زمین میں تم ہی غالب ہو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں اور میں خیر و بھلائی ہی کے رستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں وقال اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں مطلب سابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے جیسے قومی نوح کا حال ہوا اور, اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا نہیں چاہتا یا کرنا نہیں چاہتا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ اور اے میری قوم بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن مطلب قیامت کا ڈر ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں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 اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو اور اس کے رسول کی تقزیب کر کے اللہ کی ناراضی مول نہ لو پھر یہ فوجی اور لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آ گیا یہاں تک اس مومن کا کلام تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا پھر فرون نے اپنے دنیاوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا روشید سور نمبر ستانوے اور فرعون کا کوئی حکم ٹھیک نہیں تھا پھر یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے پھر یعنی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تقزیب اور مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا ورنہ وہ شفیق اور رحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا گویا قوموں کی ہلاکت یہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مقافات کا ایک لازمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مستثنا نہیں ازمکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو از جو پھر کی معنی ہے ایک دوسرے کو پکارنا قیامت کو یوم اتناد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے سر اعراف آیتمبر اڑتالیس اور انچاس بعض کہتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا بعض کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو لوگوں کو پکارا جائے گا جیسے اہل جنت کو اے جنتیوں اور اہل جہنم کو اہل جنت کو اے جنتیوں اور اہل جہنم کو اے جہنمیوں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے پھر یعنی موقف میدان محشر سے جہنم کی طرف جاؤ گے یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگو گے پھر جو اسے ہدایت کا راستہ بتا سکے یعنی اس پر چلا سکے پھر یعنی اے اہل مصر حضرت موسی السلام سے قبل تمہارے اسی علاقے میں جس میں تم آباد ہو حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل و براہین کے ساتھ آئے تھے جس میں تمہارے آبا اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی یعنی جے اکم سے مراد جاء اب اکم ہے یعنی تمہارے آبا اجداد کے پاس آئے پھر لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے پھر یعنی یوسف علیہ السلام پیغمبر کی وفات ہو گئی پھر یعنی تمہارا شیوا چونکہ ہر چیز کی تہذیب اور مخالفت ہی رہا ہے اس لیے سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا تمہارے لیے برابر ہے یا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سرفراز ہو گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا اور بہت سے لوگ ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں پھر یعنی اس واضح گمراہی کی طرح جس میں تم مبتلا ہو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتقاب کرتا اور اللہ کے دین اس کی وحدانیت اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضی اور بیزاری کا باعث ہے اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے وَقَالَ فِتْعَونُ يَا هَا مَا اور فرون نے کہا اے حمان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں رستوں تک پہنچوں وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي <تَبَاب> یعنی آسمانوں کے رستوں تک پھر میں موسا کے معبود کی طرف جھانکوں اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پر کشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے رستے سے روک دیا گیا اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہی وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلًا الرَّشَاد اور جو شخص ایمان لائے تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کا رستہ بتاؤں گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھگڑتے ہیں جیسا کہ ہر دور کے اہل باطل کا وطیرہ رہا ہے یعنی بقول غالب لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں پھر یعنی ان کی اس حرکت شنیہ سے اللہ تعالی ہی ناراض نہیں ہوتا اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں پھر یعنی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اسی طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کا اظہار کرتا ہے جس کے بعد معروف ان کو معروف اور منکر منکر نظر نہیں آتا جس کے بعد معروف ان کو معروف اور منکر منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر ان کے ہاں معروف اور معروف منکر قرار پاتا ہے پھر یہ فرعون کی سرکشی اور تمرد کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو ایک بلند عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے اسباب کے معنی دروازے یا رستے کے ہیں مزید دیکھیے ہی قصص آیت نمبر اٹھتیس یعنی دیکھوں یعنی دیکھوں کہ آسمان پر کیا واقعی کوئی الہ ہے پھر اس بات میں کہ آسمان پر اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے یا یعنی اس بات میں کہ وہ اللہ یا یعنی اس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے پھر یعنی شیطان نے اس طرح اسے گمراہ کیے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے پھر یعنی حق اور ثواب درست رستے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا پھر تباب خسارہ ہلاکت یعنی فرون نے جو تدبیر اختیار کی اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہی نکلا اور بلاخر اپنے لشکر سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا پھر فرون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر بولا اور کہا دعو تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تمہیں سیدھے رستے پر چلا رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے میں جس رستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ سیدھا رستہ ہے اور وہ وہی رستہ ہے جس کی طرف تمہیں حضرت علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وَإِنَّ هِي دَارُ <الْقَرَار> اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے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 جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا اور جس نے کوئی نیک کام کیا تو وہ مرد ہو یا عورت جب وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو تم لي مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں لا جرم انما تدعوننی الیه ليس له دعوة فی الدنیا ولا فی الاخرہ وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصحاب <النار> یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ فستذکرون ما اقول لكم وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد لہذا تمن کریم ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں نے تم سے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جس کی زندگی چند روزہ ہے اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر پھر جس کو زوال اور فنا نہیں نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہوگا کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں دونوں کی زندگیاں ابدی ہوں گی ایک راحت اور آرام کی زندگی دوسری شکاوت اور عذاب کی زندگی موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جہنم کو پھر یعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی زیادہ نہیں اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگا یعنی وہ جو ایماندار بھی ہوں گے اور اعمالِ صالحہ کے پابند بھی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیر احمال صالحہ یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی ان طلّہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے پھر یعنی بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا پھر اور وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے پھر یعنی توحید کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے توحید کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے پھر العزیزی نہایت غالب جو سب پر غالب ہو الغفاری اپنے ماننے والوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینے والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں ہیں وہ سن سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں کسی کو نفع پہنچانے پر قادر نہ نقصان پہنچانے پر کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر جرمہ یہ بات یقینی ہے یا اس میں جھوٹ نہیں ہے پھر یعنی وہ کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکیں یا علوحیت کا استحقاق انہیں حاصل ہو اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور ان جیسی دیگر متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمْ من, مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِنَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سورہ نمبر پانچ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں سور فاتر آیت نمبر چودہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے پھر یعنی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کو عذاب سے جھڑانے پر یا شفات ہی کرنے پر قادر ہوں یہ بھی ممکن نہیں ہے ایسی چیزیں بھلا اس لائق ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں بھلا اس لائق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنے اور ان کی عبادت کی جائے پھر جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزا دی جائے گی پھر یعنی کافر و مشرق جو اللہ کی نافرمانی میں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اس طرح جو بہت زیادہ گناہگار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی چاہے تو اللہ تعالی انہیں معاف کر دے یا پھر انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی تاہم بعد میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر ان قریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا ان کی شنات تم پر واضح ہو جائے گی پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی پھر یعنی اس پر بھروسہ کرتا اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں پھر وہ انہیں دیکھ رہا ہے پس وہ مستحق کے ہدایت کو ہدایت سے نوازتا اور زلالت کا استحقاق رکھنے والے کو زلالت سے ہمکنار کرتا ہے ان امور میں جو حکمتیں ہیں ان کو وہی خوب جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِفِ الْعَونَ سُوءُ الْعَذَابِ پھر انہوں نے جو مکرو فریب کیا تھا اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا اور آل فیرون کو برے عذاب نے گھیر لیا ان اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فیرون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سب ہی اس آگ میں ہیں بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ دْعُونَ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے قالو او الم تک تہ تی کو موسنوںکن بالبہ تتی قالو بلا قالو فدو ومدوعاکیافیننا ال في ضال وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانی لے کر نہیں آئے تھے وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں وہ دربان کہیں گے۔ پھر تم خود ہی دعا کر لو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں ان سب کو ناکام بنا دیا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا پھر یعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے پھر اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں جس سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں احادیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالے روشنی ڈالی گئی ہے مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عذاب القبر حق بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تیرہ سو بہتر مطلب ہاں قبر کا عذاب حق ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا بحوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر تیرہ سو اناسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھائیس سو اس کا مطلب ہے کہ منکرین عذاب قبر قرآن و حدیث دونوں کی سلاحتوں کو تسلیم نہیں کرتے پھر اس سے بالکل واضح ہے کہ عرضا علی النار آر و النار کا معاملہ جو صبح و شام ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے برزخ یا قبر ہی کی زندگی ہے قیامت والے ان کو قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا عالِ فرعون سے مراد فرعون اس کی قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر بھی آئے اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ہم دیكھتے نہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت الم ناک مناظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دو چار ہے اس مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ دھرمی ہے اور بے جا تحکم ہے بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتی بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تل ظاہر ہوتا ہے اور وہ بھی صورت میں جب کہ وہ تڑپے اور تلملائے پھر ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغمبر دلائل و مجزاد لے کر آئے لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی پھر یعنی بلاخر وہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہوگی اس لیے کہ دنیا میں ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی اب آخرت تو ایمان توبہ اور عمل کی جگہ نہیں وہ تو دارالجذا ہے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہوگا وہ صلی اللہ علیہ نبین محمد وصحب اجمعین